بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ و محمد و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام صامعین برادر الگرامی خارہ صاحب و نے السّلام عز کرتے ہیں ہمارے کتاب دعوی شریف میں سے درخت نمبر چار سو پچاس و پچاسی ابلی ایک سو سینتالیس ہے اٹھارہ سو پچاسی شروع سے ابھی تک کے درست تعداد ہے اور ایک سو سینتائیس اوراد فتحیہ کے توضیحات میں ہیں تو اوراد فتح میں ہمارا جو ہے سلسلہ بادشاہ ملک الجبار میں ہے اس کے حسیہ اول میں اس میں کل پچاس لال اللہ ہے اس میں سے لال اللہ نمبر چوالیس اڑتالیس سینتالیس ختم ہوا ابھی آج سے اڑتالیس جو شروع ہو رہا ہے تو اس کے ذیل میں تھوڑی سی توضحات انشاءاللہ شاء ہے تو لا اللہ نمبر تالیس کے زیر میں مختلف عبارات ہیں دعا کی مقدس انتہائی پرنور تو پہلا جو ہے اس میں پیراگراف یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمن واہ لا بے دل خیر واہ و لا کل شہ قدیر و المصیر اس پیراگراف میں جو ہے چھ جملے ہیں ہاں جی پہلا جملہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحد شریک اللہ یہ پہلا جملہ ہے تو جین گرامی اس میں جو لا الہ لحد اللہ وحده لا شریک اللہ اس میں پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اس کے بارے میں بار بار آپ لوگوں کو توزی دے رہا ہوں کہ اسے اس سے توجہ میں بچانا ضروری ہے چونکہ اس کائنات کہ اصل روح لا لاہن ہاں جی وہ مقدس قلمہ اور مقدس جم جو ہے عبارات و مقدس دعا اور حقیقت جو تمام انبیاء نے اپنے اپنے ادوار میں امتوں کا اپنے متوں کو تبلیغ فرمایا وہ یہی مقدس کا قلمہ اللہ الہ الا اللہ اس میں شرک کے مکمل نف ہے اور توحید کے اثبات ہے ہاں جی اور توحید ہی جو ہے وہ تمام عقائد کا جو ہے بنیاد ہے اساس ہے ایمانیات کے احساس سے اس وجہ سے اس کو جو ہے بار بار توجہ آیا ہے تقرار بھی زیادہ ہوا ہے ہاں جی تو پہلے جو ہے اس پیراگراف کی توجی لا الہ اللّہ وحدہ اللہ شریک کا پہلا جملہ تو لا الہ اللہ لانفی جنس کے لیے نہیں کوئی نہیں الہ محبود عبادت کے لائق ذات پرستش کے لائق ذات اللہ علیہ کے معنی مغرض سوائے قائم میں اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی محبود الہ اللہ سوائے اللہ کے اللہ کو کون کے ذات کا نام ہے اللہ ذات واجب الوجود کا عالم شخصی ہے یعنی ایک مفہوم میں کلی نہیں ہے یعنی اللہ جو ہے کہ ہر کسی کا نام رکھ سکے اس کے بہت سے مساجد ہونا ذات واجب الوجود کا علمی شخصی ہے معین اور مشخص ذات واجب الوجود کا نام ہے ایسی ذات کا نام ہے جس کا وجود واجب الواجب ہے جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے فلسفی اسلام میں المشاء سے اور اس کائنات کے ہاں جی رب اس کائنات اور اس کائنات کے رب مالک غراز اور خالق کا نام مبارک ہے اللہ اور مستجم چمی صفات ذات ہیں مستجم جمی صفات ذات ہیں اللہ کے ذات یعنی تمام اچھے اچھے تمام اس اس اس میں اللہ کے اندر ہے ہاں جی اس اسم میں چونکہ یہ ذات کا نام ہے نا تو ذات کے اندر صفات تو آلریڈی آ ہی جاتا ہے ہاں جی ہم ایک بندہ اس کے نام مثلا زید ہے تو زید زید زید ڈاکزید جب کہیں گے یہ شاہ شاخ کا نام زید ہے اس کا آپ زید کے نام سے پگارتے ہیں تو اس کے اندر جتنی صفات ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ انجینئر ہے وہ مومن ہے وہ صاحب طاخہ ہے وہ صالح ہے ہاں وہ ہنرمند ہے وہ سارے صفات اسی ذات کے اندر ہیں نہیں اسی سے وابستہ ہیں اسی طرح اللہ جب کہیں گے اللہ ایسی ذات کا نام ہے کہ جو کہ مشزم شمی صفات ذات ہے ہاں ایسی ذات کا نام ہے جس میں جس کی اسی اللہ کی جو تمام صفاتیں جو ہیں اسے اللہ کے اندر ہے یعنی جب آپ نے اللہ کو یا اللہ کہہ کر ہے تو سمجھا آپ نے تمام اللہ کے اسماء اللہ کے اسم ذات اور صفات دونوں کے ساتھ ملایا ہے ذات کو جب بگارتے ہیں تو صفات خود بخود ذات کے ساتھ آتا ہے اور تمام صفات اسی ذات کے اندر ہیں اور اللہ ہمیشہ موصوف واقع ہوتی ہے ترکیب ناوی میں اور باقی صفات و اصما الحسن لفظ جلال اللہ کے لیے صفت واقع ہوتی ہیں لہذا لفظ جلالہ اللہ کا صرف موصوف واقع ہونا اور صفات واقع نہ ہونا اس بات کے واضح دلیل ہے کہ اس میں جلال اللہ ذات باری تعلیٰ کا نام ہے اور باقی اور باقی آسما الحسنہ اس میں صفت ہے یعنی اللہ کی صفات ہیں چونکہ اللہ رزق دینے والا ہے اس لیے وہ جو ہے رازق ہے چونکہ اس نے تمام موجود کو پیدا کیا اس لیے وہ خالق و باری ہے کے نام سے پکارے جاتے ہیں چونکہ وہ بہت بڑا اور بے نہاط رحم کرنے والا ہے. لہٰذا اسے اس و رحیم سے توصیف کرنا وجا ہے ہاکضا ہاں جے دوسرے آسماں الحسنہ بھی تو اللہ کے تمام آسماء الحسنہ اسم بمسماں ہیں یعنی yani اسم جو مطابق مسمّہ ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا ولی اللہ الاحسنہ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں یعنی yani اور جس نام سے چاہیں اسے پخاریں وہ اللہ وہ ایجابت کرتا ہے اللہ کو ولی اللہ الاحسنہ سو تو, تو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی وہ ذات جس کی جس کے ہر ہر حکم پہ لبے کہنا واجب ہے کیونکہ عبادت کا معنیٰ صرف نماز روجا ہر زکات نہیں ہے زن اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نے اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی ہر ہر حکم پہ ہاں جی آنکھیں بن کر کے آپ کو عطاعت کا حکم ہے آپ کو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا حکم ہے عبودیت اسی کو کہا جاتا ہے ایک تو عبادت ہم نے رکو سجود کیا جس طرح شیطان نے بھی کیا لیکن اگر ایک بندہ جو ہے اللہ کی جو ہر حکم کے سامنے سر تقسیم خمنی ہے جو خود پسند آئے وہ کرے جو پسند نہ آئے نہیں کرے تو اس کو وہ وہ اللہ کا عبد نہیں کہا جاتا ہے ہاں جی؟ عبد یعنی بندہ مولا جو کہے اس پر لبح کہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ یہ اقرار کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ہم تیرے آبد ہیں تیرے ہر ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے تیرے ہر ہر حکم پہ ہم لبح کہتے ہیں اس حقیقت کا اقرار ہے جب پنجابی زبان سے اللہ اللہ بولتے ہیں تو اس حقیقت کا اقرار ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں پرشش کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہاں جی شرد ریز ہونے کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں اور بلا چھنگ چرا اس کے ہر حکم پر لبے کہنے کے لائق اللہ ہی ہے اور اللہ کے حکم سے پھر اس کے امبیا ہیں اِمٰ علیہ ہیں ہاں جی تو یہ جو ہے اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضائ کرام تصویر کی بہت زیادہ سواف ہے حادث مبارکہ میں ہاں جی کیونکہ آتا یہاں پر جو بندہ خلوص ہے جس سے اسی ایمان کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی پرشش کے لائق نہیں اسی عقیدے کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی پرشش کے لائق نہیں پرشش کے لائق صرف اور صرف اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے تو یہ بندہ اگر گناہ ہو بھی تو اللہ تعالی آخر اس کو جہنم میں کچھ سزا بھگتنے کے اس کو آخر میں وہ جنت میں ہی جائے گا یہ بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا اس سلسلے میں میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث بتا چکا وہ دہو لا لہ الا وح دہ وح کے کے میں لکھا ہے اس میں وحدن الگ لفظ سے ہو الگ لفظ ہے وہ ضمیر ہے وحدن الگ اس میں وہ دہو نے وحد کے کی معنی تنہائی انفرادیت یکتعی یہ معنی کے القام وصل ججیل واہد ہو میں داخل کو اب کے ساتھ پڑھتے ون یہ مرب ہے واحد بھی ہو سکتے ہیں واحدی بھی ہو سکتے ہیں ہاں جی سارے آ سکتے ہیں یہاں واحد زوار کے ساتھ وہ منضوم ان داحفہ ہاں جی الاضرف ہے کوحہ والے کیونکہ علم عربی زوار میں نہ ہو میں گروہ ہے کوحہ والے ہیں بشرا والے ہیں جمہوریہ نہ ہو تو گوہ والوں کے اپنے خوشی نظریات رکھتے تھے المناحو میں تو وہ لوگ بولتے ہیں لفظ واہدہ جو ان دعاؤں میں آتے ہیں یہ منصوب ہے امناور ظرف کے یعنی محفول فی ہونے کی بنا پر بہین دل اور بصرا والی کہتے ہیں اللمر حق النعلین وہ لوگ بولتے ہیں یہ مذہر ہے یعنی یعنی کے طاول میں ہے المدر کے طاول میں ہے اور ہمیشہ محفول منطق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی وندہ اہل البصرت الل محضر فکر حال یعنی وحد ال کے معنی ہے یعنی ہمیشہ محفل ملد ہونے کی وجہ سے منسوخ محفوظ بھی منصوب ہوتی ہے مفال خمسہ میں سے پانچ محفول میں سے اور محفول ذرم بھی جو ہے فی بھی اسی مفال خمسہ میں سے اس وجہ سے منسوخ ہے اور یہ م... بشری والوں نے کہا یہ مزدر ہے اور ہر حالت میں اور منصوب ہے تو محفول ملق ہونے کے لحاظ سے تو ان کے نزدیک اور طاول منفردن ہو کے حال نحوی و دے بعض لوگوں نے جو فرماتے ہیں یہ منفردن کے تو محفول ملغ ہے واحد ہو اور اس کے علاوہ کہتے ہیں منفردن کے طاول میں ہو کر یہ حال نحوی و قرار دے استاد مدرس افغانی ہمارے استاد سے نہ ہو میں نو میں قوم میں جو ہے مشترد شمار کرتے تھے ہیں اس کے تمام ادویات کی کتابوں اس کے تشریح بڑے جام تو الحد تو اس طرح آگے فرماتے ہیں تو یہ عالوی منفرد ان کے تعلق کی عال نحویب قرار پاتا ہے یعنی حال کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حال کی اس کا کوئی شر نہیں حال کی وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شر نہیں کی وہ تنہا ہے اس کا کوئی شرن نہیں یہ معنی اور اس طرح جو ہیں دوسری جو لغت کی کتابوں میں یہ مفردات راغب میں فرماتے ہیں الوحدت و اللہ لفظ وحدت جو جب اللہ تعالیٰ کے الشبت کرا دے دے بالواحد واحد کے ساتھ اللہ الواحد جب کہتے ہیں ہم ہو اس کا معنی یہ ہے ولزی لا یسی تجزی ول تقس اللہ کو جب اللہ الواحد جب کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے تجزی یعنی اس کے جز ہونا اور اس کے جو ہے اس کو کثرت میں تقسیم کرنا ہاں جی یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے ممکن ہے یعنی اللہ اللہ الواحد یعنی اللہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی جز نہیں ہاں اس کا جو ہے وہ واحد ہے یکتا ہے جز اور تجزیہ تقاثر معنی میں हा? اس کو آپ کثرت اجزا میں تقسیم نہیں کہہ سکتے یہ مشرادہ تراغب میں کہیں جب اللہ واحد کہا جائے تو مراد یہ ہے کہ وہ ذات جو قابل تجزیہ نہ ہو یعنی اعضاء میں تقسیم نہ ہوتا ہو اور نہ وہ ذات نہ وہ چیز کثرت سے پایا جاتا ہو بلکہ وہ ایک ہی ذات ہے جس میں تجزیے بھی ممکن نہیں ہے جس میں تجزیہ بھی ممکن نہیں ہے اس کو جز جز میں بھی تاثر نہیں کریں باقی دو تین ہونا کثرت ہونا تو چھوڑو حت میں ایک ہی ذات ہے اور اس ایک ذات کا بھی کوئی جز بھی نہیں ہے اس کا ہاں جس طرح انسان کے روح کے جز نہیں ہے نقطے کو آپ اور جز میں تاسم نہیں کر سکتے سمجھنے کے لیے تو ایسا اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کا کوئی جوش نہیں ہے واحدہ ہو پھر آگے جو ہے تو تھوڑا توجہ ہے توحید کے بعد میں تو اسے آج کے ذریعے سے اس واقعے کے ذریعے سے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ثابت کہتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کو اور ایسی ایک جیسا کوئی جوش بھی نہیں ہے اللہ کے اثرت سے نہیں ہے ہاں جی اللہ شریک کے اس کا کوئی شرک نہیں ہے کثرت سے نہیں ہے ویک ہے ایسا کوئی مثل نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں اور وہ ایک بھی اس کے اعضا بھی نہیں ہیں ہاں جی اس کے اعضا بھی نہیں ہے. ہاں جی تو یہ معنی جو ہے وحدہ لا شریک کا معنی وحدہ کے معنیٰ میں آتا ہے پھر وحدہ سے جو اس کی توحید کے چار قسمیں ہیں توحید ذاتی یعنی اس کے ذات جیسی اور کوئی ذات کا ہونا محال ہے توحید ذاتی ماننا کیا ہے اللہ کی ذات جیسی اور ذات کا ہونا محال ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی یعنی اس کی ذات جیسے اور کوئی ذات کو ہونا محال ہے اس پہ فلسفہ ارفان میں انڈر ہے توحید صفات یعنی اللہ اپنی صفات میں بھی رکھتا ہے اور اس کے صفات جیسے صفات بھی کوئی محروف نہیں رکھتا کیونکہ اس کے صفات ذاتی ہے ایک تو کسی کا دیا ہوا نہیں ہے نہیں اس کے صفات میں اخطلاع ہے نہیں باقی موجودات کے صفات اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور محدود بھی عطا کردہ بھی ہے ذاتی بھی نہیں اور محدود بھی اللہ کی تمام سے فات جو ہے لاماد ہاں جی اس کے لیے آپ کوئی حد بیان نہیں کر سکتے اللہ قدرت رکھتے ہے چیز ہر چیز کے لیے کوئی حد بنے اللہ کے علم کے کوئی حد بندی ہم نہیں کر سکتے آج ہاں تک پہلے ہم نے وہ کلمات کے بعد میں آپ کو بیان کیا پھر توحید افوالی اللہ اپنے افعال میں بھی ذات ہے یعنی اس جیسا فیل کوئی معلوم انجام نہیں دے سکتا معلقات جو بھی فعل انجام دیتا ہے وسائل کے ذریعے انجام دیتا ہے جب کہ اللہ اپنے افعال میں نہ کسی مادہ و مٹیریل کا محتاج ہے نہ وسائل و آلات کا بلکہ و یکون کن کے ذریعہ انجام دیتا ہے اللہ نے اس پوری کائنات کو اور جو کچھ اس میں ہے سب کو بدونی کسی مادہ و مٹیریل اور وسائل کے پیدا فرمایا جبکہ ماہلوں کے لیے یہ محال و ناممکن ہے لہذا افعال میں بھی اللہ کے جو ہے کوئی شریک نہیں ہے توہذ عبادی یعنی صرف اور صرف اللہ ہی عبادت و اس کے لائق ہے کیونکہ وہ ذات ہی خالق و مالک و رازق و رب ہے اس کے ہوتے ہوئے ہاں جی خالق و رازق و مالک و رب کے ہوتے ہوئے کسی مربوب و مرزوق و معلوم محلوق کی یہ سب محتاج ہیں اسی ذات کا ہاں جی تو ان کی عبادت کیوں کر کی جا سکتی ہے حالق ہر سے مخلوق سے افزا لے مالک حال سے مملوغ اور رب سے افزا لے راضی حال سے مرزوق سے افضا لے رب حر سے محبوب سے افزا لے تو افضل ذات کے ہوتے ہوئے پر کے لیے مزدور کی تو ممکن ہی نہیں ہے لہذا صرف وہی ذات دس عبادت کے لائق ہے تو لا الہ الا اللہ واہدہ کی توضیع ہو گئی لا شریک اللہ انشاءاللہ آنے والدوں میں اس کی توجہ دے دوں گا